أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليها بالدفوف وفي رواية وجعلوه في المساجد جناب صدر قرامي علمائے کرام اور معز سامعین حضرات السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اور گفتگو کا تسلسل ابھی جاری اور قائم ہے وہ موضوع بخوبی آپ کے سامنے آ چکا ہے جہاں تک تعلق ہے خفیہ نکاح کا جو حدیث میں نے میں آپ کے سامنے پڑی ہے اس کی ہر شق اس کی مخالف ہے کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کہاح اس نکاح کا خوب اعلان کرو وزربو بالدفوف اور اس پر دف پیٹو دف کا معنی یہ کہ اس طرح ایک مخصوص شور پیدا کیا جائے تاکہ دنیا سنے اور یہ جانے کے یہاں نکاح ہو رہا ہے اور فرمایا کے وجہ الحف المساجد اور یہ نکاح کی جو مجلس ہے یہ مساجد میں منعقد کیا کرو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل واضح ہے اور یہ خفیہ نکاح جس کی اساس محض جنسی تسکین ہی کہی جا سکتی ہے اس حدیث کے مکمل طور پر مخالف ہے میرے بھائی نکاح کوئی کھیل نہیں ہے یا اس نکاح کی اساس جو ہے وہ محض جنسی تسکین کا حصول نہیں ہے بلکہ یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے جو عورت پر قطعاً موقول نہیں کی جا سکتی ایک عورت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اللہ کے پیغمبر نے اس کی بات سنی اس کے ساتھ تعاون کیا پھر اس سے پوچھا انت کیا تم شوہر والی ہو تمہاری شادی ہو چکی ہے تو اس نے کہا جی ہاں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فنزور ہی جنتو کی و نارو کی کہ اچھی طرح دیکھنا تمہارا شوہر ہی تمہارے لیے جنت ہے اور وہی تمہارے لیے جہنم ہے یہ شادی کا معاملہ گویا جنت اور جہنم کا معاملہ ہے گویا اس پر آخبت کا انحصار ہے اتنا اہم معاملہ اس مخلوق کو دے دیا جائے اور اس کے سپرد کر دیا جائے جسے شریعت نے ناقص العقل کہا ہے یہ قرآن و حدیث کے مقاصد کے خلاف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس میں آپ نے عورتوں کو ناقص العقل کہا اور ناقص الدین کہا اور ناقص الدین ہونے کی دلیل یہ پیش کی کہ جب ان کے ایامیں مخصوص ہوتے ہیں تو یہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزے نہیں رکھ سکتی اور ناقص العقل ہونے کی دلیل یہ پیش کی کہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نقص کی بنا پر اللہ تعالی نے عورت کو بہت چھوٹ دی اور اس کے بہت سے معمولی کاموں پر اسے بڑی بڑی بشارتیں دے دی کیونکہ عورت جو ہے اپنے اس نقص کی بنا پر کسی چیز کی مستحق ہے جو طرق اور جو راستے ایک مرد کے لیے اللہ تعالی کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے تیار کیے گئے ہیں عورتوں کے لیے اس سے بہت کم ہیں دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ المرۃ و اجاس و سامد شہر اقبال فرض ہے عورت اگر پانچ نمازیں ہی پڑھ لے رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ جبکہ یہی سوال ایک دفعہ اوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیغمبر سے کیا کیونکہ ایسا شخص ہے جس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہوں گے وہ ارجو انتقور امن ہوں اور یار اوبکر مجھے امید ہے کہ تم بھی انہیں میں سے ہوگی یقین کے ساتھ نہیں فرمایا امید ہے حالانکہ اوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے بیگمبر کے حضر و سفر کے ساتھی ہی ہیں اور کسی غزل میں پیچھے نہیں رہے ہر جہاد میں آپ کے ساتھ تھے آپ کا مال دین کے بہت کام آیا رسول اللہ صاحب کا ارشاد ہے کہ جو فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا اور یہاں تک فرمایا کہ جس نے بھی مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ میں نے چکا دیا لیکن ابوب کے صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چکائے گا اتنی عظیم شخصیت ہے خلیفہ راشد مسلمہ کذاب کی کمر توڑنے والے اور اس جھوٹے مدعی کی بےخنی کرنے والے لیکن رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ارجو تکون ہوں مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے جن کے لیے قیامت کے روز جنت کے تمام درازے کھول دیے جائیں گے لیکن اس عورت کے لیے فرمایا جو یہ چار کام کر بیٹھے پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کرے رمضان کے روزے رکھے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے تو اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے یقینی امر ہے اور یقینی خبر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا معنی اور اس کی اساذ یہی ہے کہ عورت ایک ضعیف مخلوق ہے اور اس کا دین اور اس کی عقل میں نقص ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من الرجال کثیرون غلام یقم المینس اربا کہ بہت سے مرد کامل ہوئے لیکن عورتیں صرف چار ہی کامل ہو سکی ان کے آپ نے نام لیے عورتیں صرف چار ہی کامل ہو سکی تو مانا یہ کہ ان کی عقل میں اور دین میں نقص ہے شریعت نے یہ بیان کیا ہے اور اسی نقص کی بنا پر ان کے چھوٹے سے عمل پر کی بھی بڑی پذیرائی کی گئی اور بڑا ان کو عجب سے نوازا گیا ایک دفعہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں فرمایا جبکہ اس نے اپنے بھوکے بچے کو اپنے حصے کی کھجورے بھی دے دی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ امر اللہ کے پیغمبر سے بیان کیا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں کا کیا کہنا یہ تو رحیمات بے اولاد ہن حاملات واضحات مردیات رحیمات ہن لاما جن مسلیات ہن جن یہ عورتیں اپنے بچوں سے شفقت کرنے والی اور یہ حمل کی تکلیفیں برداشت کرنے والی بچہ پیدا کرنے کی تکلیفیں برداشت کرنے والی اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی تکلیفیں برداشت کرنے والی اگر اس عورت میں ایک کمی نہ ہو کہ اپنے شوہر کی نافرمان فرمان نہ ہو تو نمازی عورت جنت کے علاوہ کہیں جا ہی نہیں سکتی یعنی اتنی بڑی خوشخبری کس لیے دی گئی مانا کہ عورت کا یہی کام بہت بڑا ہے خواتین نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا ہم پر جہاد فرض ہے فرمایا کہ جہادوں کے اندر حج تم حج ہی کرا ہو تو یہی تمہارا جہاد ہے اللہ کے پیغمبر سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھولے گا سب سے پہلے کون جائے گا فرمایا کہ میں جاؤں گا لیکن یہ عجیب بات ہوگی کہ جب میں جنت کی طرف جا رہا ہوں گا تو اپنے سے پہلے جنت کے دروازے پر ایک خاتون کو پاؤں گا جو اپنے ہاتھوں سے دروازے کو دستک دے رہی اور شور کر رہی ہے کہ دروازہ کھولا جائے مجھے داخل ہونا ہے میں پوچھوں گا یہ کون عورت ہے تو جمیل امین بتائیں گے کہ صبرت اعلیٰ اصاہ یہ وہ عورت ہے جس کا شوہر جوانی ہی میں داغ مفارقت دے گیا اور اس نے اپنی جوانی اپنے بچوں کی تربیت پہ قربان کر دی ان پر صبر کیا لہذا اللہ نے اس کو یہ اعزاز دیا مانا یہ کہ عورت کا یہ کام بھی بہت عظیم ہے اس کی آساس یہی ہے میں نے بات کچھ طویل کر دی کہ عورت کو اللہ نے اتنی پذیرائی دی اتنا اس کو اجر دیا انتہائی چھوٹے سے کام پر بھی انتہائی چھوٹے سے امور پر بھی اس لیے جو کہ جو نقص ان کے دین اور ان کی عقل میں موجود ہے طبی طور پر فطری طور پر اس کا تقانا یہی ہے کہ عورت کے چھوٹے کام پر بھی بڑا اجر دیا جائے اور اس کو بڑی پذیرائی کا مستحق قرار دیا جائے تو میرے دوستوں اور بھائیوں جب یہ احساس ایک عورت کی ہے تو اتنے اہم کام کو اس کے ہاتھوں نہیں دیا جا سکتا کیونکہ شوہر کا انتخاب اور شادی کا مسئلہ کوئی کھیل نہیں ہے جنسی تسکین اگر ذہن میں ہو تو الگ مسئلہ ہے لیکن اگر صحیح معنی میں اسلامی رواج کے مقاصد کو پہچانا جائے اور اسلامی رہنمائی سامنے ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے رسول اللہ, اللہ سب نے اشارت کہ اے عورت تمہارا شوہر جو ہے تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے تو اتنا حساس مسئلہ ایک عورت کے سپرد کر دیا جائے کہ اپنی مرضی سے وہ اپنا اپنا نکاح کر لے یہ مسئلہ شریعت کے مقاصد کے بالکل خلاف ہے باقی مخصوص دلائل اس بارے میں موجود ہیں قرآن میں حدیث میں اللہ کے پیغمبر کے فرامین اور قرآنی آیات آپ نے میرے بھائیوں اور دوستوں سے سنی ہے سونم کمرہ بہتی میں ایک روایت ہے رسول اللہ وسلم نے ایک فرمایا کہ لا کے ہل مر اور ایک رات میں لاسب جل ولا المرا نفسها کہ ایک عورت کسی عورت کی شادی نہیں کر سکتی معنی عورت پلی بننے کے قابل نہیں اور ایک عورت اپنی شادی نہیں کر سکتی اور اگلا حصہ جو ہے وہ قابل غور ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف نقل کیا ہے اور محدثین اور بالخصوص بہتی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے لیکن سند اس کی صحیح ہے ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کے تمام راوی رابطہ ہیں اور بہت سے محدثین سے اس کی توثیق مروی ہے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنا نکاح خود کر لے وہ انصب وجب نفسا وہ اگر وہ اپنا نکاح خود کر لے تو وہ عورت زانیہ ہے وہ زدہ کر رہی ہے یہ سنن کمرہ بہگی کی روایت ہے راوی تمام ستہ ہیں لیکن صرف جو ایک اختلاف ہے وہ مرفور موقوف ہونے پر ہے میں کہتا ہوں کہ اس کو موقوف ہم تسلیم کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی اگر موقوف مان لیں تو پھر بھی یہ حکم مرفو ہے اس لیے کہ ایسی بات ایسا حکم ایک صحابی اپنی رائے اپنی عقل سے پیش نہیں کر سکتا اور صحابہ کرام کے دور میں یہ حوالہ بھی دارہ کتنی اور بہتی میں موجود ہے یہ ایک اجماعی تصور موجود تھا ابو ہیں کہ نا نقول کننا نقول المرا تو ایزا نفسا الزانیہ کہ ہم یہ کہا کرتے تھے آپ محدثین علماء اصول کی نقول پڑھیں تو یہ بات آپ پر واضح ہوگی کہ صحابہ کا یہ کہنا کہ ہم یہ کہا کرتے تھے اس کا کیا معنی ہے ہم یہ کیا کرتے تھے ہم یہ کہا کرتے تھے اس جملے کا معنی یہ ہے کہ اس مسئلے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے وہ اجماعی مسئلہ ہے اجماعی مسئلہ ہم یہ کہا کرتے تھے کیا کہ عورت اگر خود اپنا نکاح کر لے تو وہ زانیہ ہے عورت اگر خود اپنا نکاح کر لے تو وہ زانیہ ہے یہ اس پر صحابہ اکرام کا ہی جمعہ ہے امام نووین المجموع شر المحذب نے بہت سے صحابہ کا مذہب یہی نقل کیا امیر عمر رضی اللہ عنہ ہو امیر علی رضی اللہ عنہ ابن عباس ابن عمر اور پھر ابو حریرہ عائشہ صدیقہ ان تمام کا یہ مذہب نقل کیا گیا ہے کہ عورت ولی کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی اور اگر ولی کے بغیر نکاح کرے گی تو وہ نکاح باطل ہوگا بلکہ ابن منظر کا قول امام نووی نے پیش کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی تحقیق کی اور صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کا قول اس فتو کے خلاف مجھے نہیں ملا وہ تمام صحابہ اس بات پر متفق ہیں اور امام نووی نے شروع مہذب ہی میں امیر عمر کے دور عمارت کا ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا کہ ایک مقام پر دو قافلے جمع ہو گئے ایک قافلے کی ایک خاتون نے اپنے ولی کو چھوڑ کر اپنا معاملہ کسی اور شخص کے سپرد کر دیا کہ تم میرا کہیں نکاح کر دو اس شخص نے اس کا نکاح کر دیا جب امیر عمر کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے ان سب کو بلا لیا اور نکاح کرنے والے کو اور نکاح کرانے والے کو آپ نے کوڑوں اور دروں کی سزا دی اور نکاح کو پھنسا کر دیا نکاح توڑ دیا کہ یہ نکاح باطل ہے اور اس کی اساد یہی پیش کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایو ممراتن نکحت نفسہ بغیر اذن ولیہ فنکاہوہا باطلن فنکاہوہا باطلن فنکاہوہا باطلن کہ جو عورت ولی کے اذن کے بغیر نکاہ کرے گی اس کا نکاہ باطل ہے دیانا اللہ کے بغمبر کے اس فرمان کے بموجب امیر عمر نے فرمایا اس نکاہ کو ہم باطل کریں گے اور نکاہ کرنے والے کو اور ولایت کا حق ادا کرنے والوں کو دونوں کو آپ نے کوڑے مارے یہ واقع شروع مہذب میں موجود اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس بات پر متفق تھے کہ ایسا نکاح نہیں ہوتا اور صحابہ کرام اس کو زنا سمجھتے تھے لہذا میرے دوست اور بھائیوں یہ جو سلسلہ گاہے بگاہے ہوتا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے اور ایسا نکاح قطع قابل قبول نہیں ہے اور میں یہ عرض کروں گا کہ وہ دن سیاہ ترین دن ہوتا ہے جس دن ہماری عدلیہ یا ہماری عدالت یا ہمارا محکمہ قضاء کسی ایسے فیصلے کو کسی ایسے نکاح کو جاری کرتی ہے یا اس کو قائم رکھتی ہے کیونکہ یہ فیصلہ سراہتم قرآن حدیث کے خلاف ہے لہذا ہم خاص طور پر یہ گزارش کریں گے کہ جو قضاء کا محکمہ ہے اسے بڑا محتاط ہونا چاہیے اور کوئی فیصلہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ کیا جائے یہ سب سے حساس محکمہ ہے اور اس کی ذمہ داری سب سے اہم ہے رسول اللہ ہم کا فرمان ہے منطف القضا مقام نما ضوبیہ وغیرہ سکیم جو شخص منصب قضاء پر فائز ہوتا ہے وہ شخص کن چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے کن چھری اس لیے فرمایا کہ نہ وہ کن چھری اس کے گلے کو کاٹے گی اور نہ اس کی جان چھوٹے گی جب تک وہ محکمہ قضاء پر فائد رہے گا وہ کنڈ چھری اس کی گردن پر چلتی رہے گی یہ اسی لیے فرمایا کہ یہ مسئلہ بڑا حساس ہے فیصلے کرنا اللہ کے پیغمبر کے فرمان القدا کو سراس ہے کہ دنیا کے جو قاضی ہیں وہ تین قسم کے ہیں فرمایا کہ فی صرف ایک قسم کے قاضی جنت میں جائیں گے فی النار اور دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد عرف الحق کا وہ قداب ہی فہو جو قاضی حق کو پہچان لے حق کا معنی یہ کہ قرآن و حدیث کی دلیل کو پہچان لے جو قدیہ پیش ہو جو کیس پیش ہو قرآن و حدیث کی دلیل کو پہچان لے اس کے مطابق فیصلہ کر دے فہو فل جندا جنت میں داخل ہوگا اور وہ دو قاضی جو جہنم میں جائیں گے ان میں سے ایک وہ ہے جو حق کو پہچانے بغیر قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر فیصلہ کر دے چاہے وہ کسی رائے پر ہو کسی کی بات پر ہو کسی کے قول و قرار پر ہو اور دوسرے قسم کا تعداد جہنم میں جائے گا فرمایا وہ ہے جو حق کو پہچان لے قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے حدیث اس کے سامنے موجود ہے قرآن اس کے سامنے موجود ہے لیکن جا رفی الحکم فیصلہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف کرتا ہے کہ ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے ایسا ہمارے قانون میں نہیں ہے ایسا فلان نے نہیں کہا کسی بھی اساس کی بنیاد پر وہ قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو فرمایا کہ ایسا قادی جہن میں جائے گا اس لیے علیہ السلام فرمان ہے قیامت کے دن کا حساب دو طریقے سے ہوگا کچھ وہ قادی ہوں گے جن کا حساب اللہ یوں لے گا کہ ان کو نور کے منبر پر بٹھا کر اپنے سامنے حساب لے گا اور کچھ قادی وہ ہوں گے جنہیں جہنم کے اوپر نصب پلے سراغ پر بٹھا کر حساب لے گا اس لیے کہ مسئلہ بڑا حساس لہذا یہ میں عرض کروں کہ قرآن و حدیث کے ترائل ہمارے سامنے آ گئے صحابہ کا اجماع ہمارے سامنے آ گیا اس مسئلے کا شرع حکم ہمارے سامنے آ گیا پھر بھی اس کے خلاف فیصلہ ہو تو وہ دن سیاہ ترین دن ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو اقتصادی میدان میں ترقی نہیں کر رہے ہمیشہ پیچھے سے پیچھے ہٹتے جا رہے تو اس کی بنیاد یہی ہے اس لیے کہ اقتصادیات کا استحکام شریعت کے نفاذ پر ہے اور قرآن و حدیث کے نفاذ پر ہے نہ کہ کسی کی کابج پر بلکہ ہم سیدھا سادہ قران و حدیث کے نظام کو نافذ کر دیں تو اللہ ہم کو مالا مال کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشابيهم الفقر جو قوم اللہ کی شریعت سے ہٹ کر فیصلہ کرے گی، قران و حدیث سے ہٹ کر فیصلہ کرے گی، اللہ اس قوم کو فقیر کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حد يقام في الارض خير لهم من ان ينطروا 40 صباحا اللہ کا ایک فیصلہ ایک قانون اسی زمین پر قائم کر دیا جائے تو پوری زمین پر چالیس دن تک رحمت کی بارش برستی رہے تو اس کے نتیجے میں کیسے کیسے باغات ابھریں گے کیسے کیسے خزانے زمین اگلے گی فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس قوم کو نواز دے گا تو ہماری فلاح کا راستہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے نہ کہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی کے قول اور کسی کی رائے کا راستہ اکول و قولی اللہ علی و و رب